بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت رحم بالا نہائیت مہربان ہے سَأَلَ سَائِلٌ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے بِعَذَابٍ عذاب واقع, واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے لَيْسَ لی لَهُ دَافِعٍ اس کو نہیں ہے کوئی ہٹانے والا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ذِلْمَعَارِج جو سیڑھیوں والا یا درجوں والا ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ الْإِلَيْهِ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف فی یوم ایسے دن میں کَانَ مِقْدَارُوهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَا کہ جس کا اندازہ پچاس ہزار سال ہے فَسْبِرْ فَسْصَبَرْ كَرْ سَبْرًا جَمِيلًا اچھا صبر۔ نہ ہوں بے شک وہ اس ہو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں قریباً یوم اس دن ہوگا آسمان کل محل تلچت کی طرح یا پگلے ہوئے تانبے کی طرح جیوالو اور ہوں گے پہاڑ کل دھنی ہوئی اون کی طرح وَلَا يَسْعَلُوا اور نہیں سوال کرے گا حمیم کوئی دلی دوست حمیما کسی دلی دوست سے یُبَسَّرُونَهُمْ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے یَوَدُّ الْمُجْرِمُ خواہش کرے گا مجرم لو یفتدی کہ وہ فدیعے میں دے من عذاب یومئی دن اس دن کے عذاب سے بھی بنی اپنے بیٹوں کو صاحب آتی ہی اور اپنی بیوی کو اپنے ہی جو اس کو جگہ دیتی تھی یا فصیلہ اسے خاندان بھی مراد ہو سکتا جمیعہ اور ان تمام لوگوں کو جو زمین میں ہیں پھر وہ اپنے آپ کو لجات دے لے، بچا لے کل لا، نہیں، بشک وہ بھڑکنے والی شعلہ مارنے والی ہے, والی ہے، لشوا چہرے کے گوشت کو من ادبارہ جس نے پیٹ پھیری تولا اور منہ مو موڑا وہ جامع آ اور جمع کیا او آ اس کو بند کر کے رکھا برتنوں میں ڈالا ان آ بے شک انسان ہولی پیدا کیا گیا ہے حلو آ زیادہ حریص کم صبر والا ادا مسرو جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے جزو آ تو بہت گھبرا جانے والا ہے وہ ادا مسح اور جب پہنچتی ہے اس کو بھلائی منو آ تو بہت روکنے والا ہے بل المسلین مگر نمازی اللہدین اللہ صلاحم وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر دائمون ہمیشہ کی کرنے والے ہیں وہ الدینہ اور وہ لوگ فیمل اپنے جن کے مالوں میں حق حق ہے معلوم مقرر شدہ نسائلی سوال کرنے والے کے لیے و المحروم اور محروم کے لیے وَلدینہ اور وہ لوگ یوسدی جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین جزا کے دن کو والذین اور وہ لوگ ہم من عذاب ربہم جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون درنے والے ہیں ان عذاب اداب ربہم بے شک ان کے رب کا غیر غیرمون بے خوف ہوا گیا نہیں ہے والذین اور وہ لوگ گملی ہم خاف جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں اللہ مگر اللہ ازواجی ہم اپنی بیویوں پر او ایمانوہم یا جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ غیر وہ ملامت زدہ نہیں ہیں برا ادالی کا بس جس نے تلاش کیا اس کے کی علاوہ فعلائی کا ملعاد تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں ودین اور وہ لوگ عملی ام اماناتی اماناتی ہم جو اپنی امانتوں کے لیے وحدیم اور اپنے وعدوں کا راعون لحاظ رکھنے والے ہیں ولادین اور وہ لوگ ہم بھی شہاداتی ہم جو اپنی گواہیوں پر قائمون قائم رہنے والے ہیں وََ ددین اور وہ لوگ ہم لاتیم جو اپنی نمازوں یحافظون حفاظت کرتے ہیں ولاء فی جنات مکرامون یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں فمال اللہ ددین کا پس کیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کا تیری طرف دوڑے چلے آتے ہیں انل یمینی و ان عزین دائیں اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ یا ٹولیاں بنا کر کیا تمہ کرتا ہے ان میں سے ہر شخص اید کے داخل کیا جائے جنت نعیم نعمتوں کی جنت میں کلہ ہرگز نہیں اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ بِشَكْ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے مِمْمَا اس چیز سے یعلمون جسے وہ جانتے ہیں فلا فَلَا قَسْنَهِ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی ان لا قادون بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں اعلیٰ اس بات پر ان نبدل تبدیل کریں ان سے بہتر نحن بھی مصبوقین اور ہم ہرگز آجز نہیں ہیں ہم پس چھوڑیے ان کو یقوب کہ وہ خوج کریں فضول باتوں میں لگے رہیں ویل آبو اور کھیلیں کودیں حتہ کے وہ ملاقات کریں یا حتا کہ وہ جا پہنچے یومہم الذی اپنے اس دن کو یعادون جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں یوم یخرجون من الاجدادی اس دن وہ نکلیں گے قبروں سے سیراعا تیزی کے ساتھ کانہم گویا کہ وہ ال نسبی یفذون ایک گاڑی گئی نشانی کی طرف یفذون وہ توڑے جاتے ہیں خاشیتاً اب سارم جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں ترحق ضلع ڈھانپ لے گی ان کو ذلت ظالیکل یوم اللہ کانو یو ادون یہ ہے وہ دن جس کا وہ وہدا دیے جاتے تھے